بسم اللہ الرحمن بشملحیم صلی علیہ محمد علیہ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتب حضرت سگنے ماسی میں موجود تمام خالہ نگرامی کو سلام السلام الدبت باقی تمام سامعین کو بھی سلام علطہ پیش کرتا ہوں اور اس سے ہمارے سلسلے در شکاح میں سے بابو و درس نمبر دو صفر نمبر بتیس اور سترہ نمبر ایک سے آپ حضرات کی مبارکان تک پہنچا رہا ہوں اور یہ بھی آزان سے متعلق مختلف مسائل ہیں آپ فرماتے ہیں جو آج جیسا سنت و برادری جو ہے اذان کے بیچ میں صلاحت و خیر منا نوم پڑھتے ہیں یعنی نماز نیند سے بہتر ہے یہ جملہ وہ لوگ اذان کے بیچ میں بولتے ہیں اس کے بارے میں شاثر فرماتے ہیں وہ صلاحت خیر المنعہ نماس نیند سے بہتر ہے والی یہ جملہ خلال اذان اذان کے بیچ میں پڑھنا بیتا تو نہیں ہے۔ تھا یعنی جی رسول اللہ کے دور میں یہ بالکل نہیں تھا یہ بیتا تھے جس طرح تاریخ نے لکھا تومر نے شروع کیا بول کے تو یہ بیتا ہے اذان کے بیچ میں پڑھنا لیکن بھائی قیلہ اگر اس ان کلمات کو کہا جائے قبل الزان صبح صبح کے اذان سے پہلے کہیں اور بعد وہ یہ اذان ختم ہونے کے بعد کہیں اور وہ اذان کے حصہ سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ بعد میں یا پہلے پڑھ رہے ہیں لیکن بھی نے غافل لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے متنوع کرنے کے لیے خواب سے بیدار کرنے کے لیے تو لابا شبھی پھر اس کے پڑھنے میں کوئی حارج نہیں ہے لیکن اذان کے حصہ سمجھ کر اذان کے بیچ میں پڑھنا بہتر تھے اور یہ جائز نہیں ہیں تو یہ ایک حکم تھا اس امین کے من خیرمن کے حوالے سے آذان آگے فرماتے ہیں غلیہ الموازن و موازن کیسا ہونے کے وہ بتا رہے ہیں اس کے شرائط بتا رہے ہیں. اذان دینے والے کے لیے جائش نہیں ہے یعنی لا یمبی سزاوار نہیں ہے یا کنن یہ کہ آزان دینے والا ہو اللہ مگر رجلاً مرد ہونی چاہیے چونکہ خواتین پر تو ویسے آزان واجب نہیں ہے آن انہیں صرف کامت پڑھنا ہے اور خاموشی سے پڑھنا ہے باقی چونکہ مردوں پر جمع آپ نے پہلے پڑھ لیا جمع اذان کا پڑھنا جو ہے مردوں پر فرض کفائی ہے ہر مسجد میں ہر نماز کے ٹائم پر ایک اذان دینا فرض کفائی ہے جو لوگ وہاں جماعت میں آتے ہیں تو اس حوالے سے جو اذان دینے والے کے اشرت فرماتے ہیں آزان معاذن کو چاہیے کہ وہ مراجل المرت ہو معاذین کے لیے جہاں جائس نہیں ہے مگر یہ کہ وہ مرت ہو اللہ راج العن مرت ہو مسلم مسلمان ہو عادل ان عادل ہو یہاں عادل سے وزیر افزمت عادل سے عدالت کرنے والا لیکن فکر میں جہاں یہ اس قسم کے عدال عادل قلعہ آتا ہے تو یہ ہے وہ گناہ نے قبیرہ بڑے بڑے گناہ بالکل نہیں کرنے والا اور چھوٹے گناہوں کو بھی بار بار تکرار نہ کرنے والا اس کو بلتے ہیں عادل فقر اصطلاح میں عادل یہاں پر ایسے مقام پر یہ امرات ہے تو گناہ گناہان قبیرہ کو بار بار نہیں والا چھوٹے گناہوں کا بار بار اسرار نہ کرنے والا بار بار انجام نہیں دینے والے کو عادل بولتے ہیں تو ہرمایہ معاذن کو چاہے وہ گو راج الََََََََََََََََََََ مرت ہو مسلمان ہو عادل ہو عقلاََ عقلمند انسان ہو ہاں آن کوئی پاگل مجنونز اور تمیز رہنے والا ہو صحیح غلط مثلا ہر چیز میں اور رشیدن اور عقلمند ہو یعنی رشید میں من یا کہ صحیح غلط نفع نقصان ہر معاملات میں جاننے والا ہو اس کو رشید بلتے ہیں ولاں یو شرت اور آزان دینے والے مدد کے لیے حکمت بالغ ہونا شرط نہیں ہے لیکن مسلمان ہو عاقل ہو اور تم صاحب تمیز ہو صحیح غلط نہ نقصان ہر چیز میں کوئی سمجھنے والا یعنی سمجھدار بچہ ہے جیسے بارہ تیرہ سال چودہ سال کا ہو تو اس میں سمجھدار ہوتے ہیں تو پھر یہ آدمی آزان دے سکتے ہیں ولاوشر البلو تو و کو بالغ ہونا شرط نہیں ہے معاذ کے لیے اور ساتھی شرط ہے عارفاً بال ہاں جی وہ جاننے والا ہو نماز کے اذان کے وقتوں کو بھائی کون سے زور کے نماز کے اذان کب دینا ہے عصر کا کم دینا ہے عرب کا ٹیم کب سے داخل ہوتی ہے صبح کا ٹیم کب سے داخل ہوتی ہے ان اذان مختلف نمازوں کے اوقات جاننے والا ہو تاکہ وہ اذان وقت پر دے دیں محتمن بھی تحقق یہاں اور یہ بندہ ہاں اہمیت دینے والا ہو اہتمام کرنے والا ہو اہمیت دینے والا ہو وقت کے تحقق ہونے اور نہ ہونے پر یعنی اندازوں جب چاہیں آزان دینے والا نہیں بالکل اہمیت دے کے وقت ہوا ہے نہیں ہوا ہے صحیح دقت سے دیکھ کر صحیح ٹیم پہ آزان دینے والا ہو اور حا حافظ اللہ اور وقت کی حفاظت کرنے والا ہو یعنی وقت کو صحیح ہوا یا نہیں ہوا اس کو دیکھ کر اس کی محافظت کرنے والا اور صحیح صحیح ٹیم پہ اذان دینے والا ہو تو پھر ایسا بندہ جو ہے بلو نابالغ بھی ہے تو وہ آزان دے سکتے ہیں تَن اور وہ اونچی آواز والی ہو ہاں اس کی آواز جو ہے اونچی ہو بلا نواز ہو سبھی نیک کردار ہو سبھی کے معنی اچھے کردار کا مالک ہو معاشرے کے بولے فاسق و فاضل لوگوں سے پہلے عادل میں بھی آ گیا تھا ابھی دوبارہ یہ بتایا ہے سبھی انیک چار چلن کا مالک ہو بورے چار چلن کا مالک لوگ جام مسجد کے آزان نہ دیں تو سبھی انیک چار چلن کا مالک ہو حسن سوتی اچھی آواز والی ہو حسن اچھا اور سوت آواز حسن سوتی آواز اس کی اچھی ہو اچھی آواز والی ہو اور اگر بہت اچھی آواز نہ ہو تو لے سے بھی کبھی حصہ یا لیا کم از کم یہ کہ لیسن نہ ہو کبھی حصہ بہت بری آواز والی کہ لوگ اس کی آزان سن کر ہاں جی کہنے لگتے یار یہ یا آوازان نہ دیتا ویسے بہتر تھا اس کی آواز لوگ نفرت کرے ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آزان میں جتنا اچھے آواز والے آزان دیں گے لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرنے میں اس کا بلا داخل ہے ہاں جی اچھی آواز لوگوں کو مسجد میں جانے کا جی کرتا ہے اس لیے اچھی آواز والو اگر اچھی وال نہ ہو تو درمیانہ آواز تو کبھی آواز نہ ہو بہت برا آواز نہ ہو اور یہ آزان دینے والا قائمً کھڑا رہ کے ازان دے دے مال قدرتی طاقت ہو تو طاقت ہے قدرت رکھتے ہیں تو قدرت کھڑا ہو کر ازان دینا مشتبل القبل اور ازان دیتے وقت قبل کتاب کی رخ کیا ہو مشتبل رخ کرنے والا قبلہ قبل متعین اذان کو تھوڑا سا آرام آرام سے پڑھنے اور تعانی ٹھیر کے آرام سے پڑھنے والا ہلتے آپ سے تھوڑا سا اور مرطن اور ترتیل کے ساتھ پڑھیں یعنی ترتیس ملت کے اذان کے کلمات کو صحیح طریقے سے ادا کریں صحیح طریقے سے کریں یا تجویز کے شادیوں سمجھیں یعنی عربی لہ لہجے لہ میں یعنی عربی کے جو حروق کے مخارش ہیں اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں شین کو سین نہ پڑھیں شین کو سین نہ پڑھیں ہاں سوات کو سین نہ پڑیں اللہ سوالات ہے ہا کو چھوٹی ہا نہ پڑھیں ہاں اس طرح جو مختلف حروف ہیں ان کو صحیح ترکے سے مہرج سے ادا کریں اس میں غلط نہیں پڑھنی چاہیے مرطن یعنی صحیح عربی لہلیجہ میں اور اس کے حروف کو صحیح محرج سے صحیح ترکے سے پڑھیں مرطن سے ملاتی ہیں فلاذان اذان میں یعنی آرام آرام سے پڑھیں اور ترتیل کے ساتھ پڑھیں اس میں کوئی الفاظ و کالمات میں غلط نہ پڑھیں حاضر اور یہ تو اذان میں ہوگی فی الذان میں ترتے آرام عالم سے پڑھیں ترتیل کے ساتھ پڑھیں اس میں کسی حکومت کے الفاظ کالمات میں غلط نہ ہو اور ہا دِرن تھوڑا جلدی پڑھیں تیز ہاں جی. فی الحام اقامت, اقامت میں. میں تھوڑا جلدی پڑھیں متطہرن اور پاک ہونا شرط ہے انیل جنابت جناوت کی حدث سے فی ہما دونوں میں یعنی اذان و اقامت پڑھنے والے دونوں کے لیے جنابت سے پاک ہونا شرط ہے متوازن اور باوضو ہونی چاہیے فی الحکامت اقامت میں تو باوضو بھی ہونا شرط ہے یعنی اذان میں اقامت باوضو نہ ہو تو ابھی آئے گا مخروف طور پر پڑھنا جائز ہے اگر وقت دیر ہو رہا تو اذان دینے کا ان اقامت میں چونکہ اقامت کے فوراً بعد نماز پڑھنا اقامت اور نماز میں کوئی فاصلہ کرنا جائز نہیں ہے اس لیے جو ہے وہ اقامت باوضو شہاد سے پڑھ سکتے ہیں متوازن فی الحکامت اقامتوں میں باوضو ہونا شرط ہے ماں جہ نہ ہو تو اقامات نہیں پڑھ سکتے اماں بآزان مغروض طور پر پڑھ سکتے ہیں مبتیاً اور تھوڑا فاصلہ ڈالنے والا تھوڑا تاخیر کرنے والا بے دونوں آذان اور اقامت کے بیچ میں تھوڑا فاصلہ ڈالنے والا بھی مقدار ہے ہی ہیں دو رکت نماز پڑھنے کی مقدار یعنی فرصت طالباً یعنی طالباً دو رقط نماز پڑھنے کا فا... لیکن جتنا ٹائم چاہیں اتنا ٹائم فاصلہ ڈالیں بے مقدار اتنی مقدار فاصلہ دے دیں بےکعت طالباً طالباً دو رقط نماز پڑھنے کے لیے جتنا ٹائم چاہیں اتنا فاصلہ دے دیں یعنی آزان پڑھنے کے فوراً بعد کا مت نہ پڑھے آزان پڑھ کے کم از دو رکت نہ پڑھ کے ہاں جی پھر وہ اقامت دے دیں اتنا فاصلہ دینا حکم ہے کم از دو رقط کا فاصلہ وقفہ رکھیں آزان و اقامت میں اللہ فلمعرف سوائے نماز معرم میں چونکہ معرف کا ٹیم شارٹ ہے اس لیے معرمِ خدمت ہیں جی ہاں آپ نے اذان پڑھ لیا تو اس کے بعد اذان کی دعا ہے چھوٹی سے اس کے بعد پھر آپ نے معرف کی نماز پڑھنا ہے اس میں یہ واقعہ کرنا دو رکت نماز پڑھنے کا اس کا حکم نہیں ہے باقی نمازوں میں دو رکعت پڑھنے کا وافع ڈالیں اذان اقامت میں یہ کم اس کم وافع ہے ہاں جی کم اس کم وفع دو رکعت کا آگے فرماتے ہیں ولا اذان و اور اذان کا پڑھنا اقامت کے کہانوں پر کہ وضو کے بغیر جائز ہے نہیں لیکن آزان جائز ہے و اذان اذان یا جز جائز ہے علم یکل متوازن اگر نہ ہو بندہ باوضو وضو کیا او نہ ہو تو اس کا پڑھنا جیسے بالکر آتے مقروص طور پر جیسے پسندیدہ نہیں ہے مقروف طور پر مجموعی مقام پر آزان کا ٹائم زیادہ ختم ہوا جیسے آر مسجد میں شعروں میں تو ٹائم فکس ہے تو اگر وہ وضو کر کے آزان پڑھیں گے تو ان لوگوں کو بعد میں آنے والوں کو دو کرنا پھر پڑھنے کا بھی فرصت ہے کیونکہ فرض کو تو ٹیم پہ پڑھنا ہے اس وجہ سے جو وہ پل اگر آپ عرضو کے بغیر پڑھ لیں کے بغیر تو مغروف تو پر ہے بلا اذان ازن یجود جائز ہے علم یقینت وزن اگر باوضو نہ ہو تو وہ جیسے بل کراتے مغروف تو پر والے لیکن احکامت جو لاجوز اقامت کے پرنا جائز نے اللہ مغرمن اشاس کے نہ جائز یجود اللہ جس کے نماز پڑھنے جائز ہے اب نماز اردو کے بغیر جائز نہیں, نہیں ہے پس اکامت بھی اردو کے بغیر جائز نہیں ہے لہٰذا احکامت کے لئے باوجود نے پہلے بھی کہا اردو کے بغیر جائز نہیں ہے اور ابھی بھی کہیں جائز نہیں اب آگے آزان سننے والے کے لیے کچھ حکام وہ سن لسانے سن یہ سنت والے حکمت والا سب کے لیں ہاں جی یہ سنت صاحب کے لے کو آزان پڑھنے واجب نہیں لیکن اذان سنیں تو یہ حکم صاحب کے وہ سنت لس آزان سننے والوں کے لیے سنت عال انساتوں یا تو یہیں ہے کہ چپ رہیں تب آزان ہو رہا تو چپ رہیں ہاں جی گھروں میں ٹی وی لگا ہوئے ٹی وی خاموش کریں یا اس کی آواز کو کم کریں کوئی بھی اپنی شور شرابا ہو رہا کہیں کسی گھر میں مسجد میں اور وہ آزان مسجد کا سن رہا تو چھپ رہیں جی چپ رہیں نہ سنت سننے والوں کے لیے تو یا چپ رہیں چپ رہ کے خاموشی سے سنتے رہیں اور اب یہ طبیع ہو یا پیروی کریں یاداں دینے والے کی پھر تقبیرات میں تقبیرات میں یعنی وہ اللہ اکبر پڑھیں تو آپ بھی آہستہ اللہ اکبر پڑھیں یا دل میں اللہ اکبر پڑھیں اللہ اللہ اکبر کو آپ بھی تقربی شروع کی چاہ تقبیر آخر کے دو اکبروں کو آپ بھی اللہ اکبرال اکبر پڑھیں وہی شہادتیں اور شہادتین میں اشد اللّہ الشد المسول میں اور ارشد الََ علین جو تین شہادتیں ہیں ہمارا اس میں ہاں جی اس میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے شادتین کو آپ نے تقرار کرنا ہے نے شادین کو تقرار کرنے جیسے ادم معذین نے بولا آپ نے انہیں الفاظ کو دہرانا ہے وہل ہے علام اور حئے اللہ صلی یا اللہ خیر العمل کو ہے اللہ بولتے ہیں ہاں جی تینوں کو ہے علیٰ بولتے ہیں حئے علام عن حل صلاحیہ اللہ خیر العمل کہنے کو حئے اللہ بولتے ہیں شعد لفظ میں تو ان تین حیا میں آپ نے یہ پڑھنا ہے یقولہ آپ نے یہ پڑھنا ہے لا حول ولا اللہ ولا قوت اللہ بلّہ علیہم کوئی نیکی کرنے کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے یہ مگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے جو کہ بلند مرتبہ والا اور عظمت والی ذات ہے تو اس اللہ کی طاقت کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں اس میں یہ دعا اس لیے پڑھنے کیونکہ اللہ نے کہا جلدی آؤ جلدی آؤ اللہ کو جواب دینا یا اللہ تیرے توفیق سے تیرے فضل سے تیرے عنایتوں سے میں جلدی آ سکتا ہوں میں اپنے آپ سے تو جلدی نہیں آ سکتا ہوں اس دعا کا اللہ سامنے ایک تجمہ کیا ہے لاحولا کوئی طاقت نہیں نیکی کرنے کا ولا لاکھ اور کوئی قوت نے گناہوں سے رکنے کا اللہ بلال علیہ العظیم مگر اللہ تعالی جو عظمت والی ذات ہے اس کی توفیق اور فضل کے بغیر یہ تجمہ کیا تو تین چیزوں میں جو ہے نے یہ دعائیں پڑھنا ہے تو آپ کو دو ترقیات چپ رہیں تک صرف سنتے رہیں یا جو ہے آپ نے تقبیرات میں اور شادابات میں آپ خود بھی ساتھ ساتھ پڑھیں باقی حیا اللہ اللہ میں بآ خود بھی پڑھیں اور باقی جو ہے حیا اللہ صلی فلاح المن ان تین کلمات کو جب سنیں گے تو اس میں جو ہے آپ لا لا ولا اللہ قوت اللہ بل علیہ العظیم پڑھیں یہ آزاد سننے والے کے لیے حکم ہے باقی جو ہے اذان کے بارے میں جو ہے موجودہ اس میں شہادتین کے لب آیا ہے آپ شادتین سنیں تو اس کے بارے میں ایک توضیح بات اگر کل کے درس میں ہوا تو ہم آپ کو دے دیں گے یہاں ویسے تو بائی نے جو فقر لکھا ہے اس کے حاشہ اگر جن لوگوں کے پاس ہے اسی اس سے پہلے والے صفحہ نمبر تیس پر بھی اور تیس پر بھی تفصیلی حاشہ دیا اس شادتین سے کیا مراد ہے ہاں جی اس کے اور کون کون سی کتابوں میں یا نرباشی جو ہے پھر نسخوں میں نرباشی یہ معذہ اذان اس پر تفصیلات موجود ہیں اس حاشے کو آپ لوگوں کے پاس جو وائجاز تجمہ آپ کے پاس ہو تو اس کو آپ پڑھیں گے دو حاشیں ہیں اور بلکہ تین حاشیں ہیں تفصیل سے صفحہ سفر نمبر جو ہے تین اکتیس بتیس اور تینتیس تینوں پر نیچے حادثہ ہے اس حادثے کو آپ لوگ تفصیل سے پڑھیں تو یہ اذان کے بارے میں جو سوالات جوابات ہے وہ آپ کو تفصیل سے حل ہو جائے گا اور یہاں پر میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں دین کو سمجھ کر پانے کی توفیق عطا فرما اور میرے تمام خران عزیز کی جو بھی نیک تونع ہے پورا فرما اے اللہ ہمیں علم کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیع عطا فرما آمین